بسم اللہ الرحمن الرحیم اےزنٹیشن ڈبلو ڈبلو ڈبلو مجھے صرف کتاب نہیں دی گئی بلکہ کتاب کے ساتھ مجھے سنت بھی ادا کی گئی ہے اور وہ آدمی جو کتاب مانتا ہے سنت نہیں مانتا وہ بھی رب اتنا ہی باغی ہے جو سنت مانتا ہے اور سکھا رہے ہیں دوچے۔ اور چوگوں قرآن کا نام لے کے حد عزم سے انکار کیا جاتا ہے قرآن اور تم نے وہ قرآن نہیں پڑھا اس قرآن میں آپ نے کہا ہے کہ من جوتے رسول فقد بتاؤ ممن زمانت نقل بند یہ تمہارے جاؤ پرسوں کے اخبارات اٹھاؤ سمیزر لینڈ کے ججوں نے اور اسی طرح کے جج ہوں گے جس طرح ہماری شریح عدالت کے جج ہیں اسی طرح کے بئیمان جج میں کہتا ہوں بےمان جاؤ مجھ کا فانسی پر لکھاؤ وہ آدمی جو محمد کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے میں کہتا ہوں مومن نہیں ہے اور میرا رب کہتا ہے پلا بربے کا لا یو ہب کے منہ کا پیما جو میرے نبی تجھ کو نہیں مانتا میں اپنی ذات کی قدم کھا کے کہتا ہوں وہ مومن رب کہتا ہے مومن دی جو محمد کا فیصلہ نہیں مانتا وہ مومن تو دکے گا جی فیصلہ مان لے تیرا منہ چوہے کی طرح کا تو انشاءاللہ شاء اللہ میں کتوں کے دل کھاتھ کھایا مجھے اتنا غصہ ہے خدا کی قسم کبھی میرا بھی کسی کو برا کہنے کو نہیں جاتا کبھی نہیں کھا لیکن یہ ہم سے نہیں ہو سکتا کرنا بلبل بھی سنوں اور ہمیں بل ہوں ہم سے یہ نہیں ہو سکتا انسان ہوں ہمارے کم میں روش کیا آیا گیا ہے دھلا ہے خدانے ہیں جہائب ہیں ہے مجھ سے ایک میرے بڑے پیارے دوست کا پاکستان کو خطرہ ہے اس مسئلہ میں نے بھاؤ آج یہ مرتا کہتا ہوں سی آئی ڈی والے بٹے ہوئے لکھ لیں رب کی قدم ہے اگر پاکستان میں شام نہیں رہنا تو مجھے اس پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں اس پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہمیں اس ملک سے محبت اس لیے نہیں ہے یہ بڑا خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت انگلڈ ہے ہمیں اس سے اس لیے محبت نہیں ہے کہ یہاں انسانیت کا بڑا حساب ہمیں اس ملک سے اس لیے بھی یہ محمد ہے کہ یہ محمد کے نام پہ علاج ہوا ہے صلی اللہ ہے کہ یہ ملک سب کے نام سے بنا ہے اگر اس ملک میں اسلام نہیں ہے تو ہمیں اس ملک کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ ملک رہتا ہے یا رہتا ہمیں نہیں پرواہ ہمیں اس ملک کی اسی لیے پرواہ ہے ہم اس ملک پہ اپنی جانیں قربان کرنا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں ہم اس ملک کو اپنی جانوں سے زیادہ عظیم اس سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک دین کے نام سے بنا یہ ملک اسلام کے نام سے بنا اگر اسلام نہیں رہنا تو ہمیں اس ملک کی کوئی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں کیا کریں تلو بیٹا ناز رکھو کیا گیا ہے دو آدمی سے آئے ہم کہتے ہیں you got خانا اس لیے میں نام رکھتی ہوں وہ اپنے نمی کے نام نام رکھا گیا ابتدائی دنوں میں تو پتہ نہیں چلتا بچے کے آزاد چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ بچے کی آنکھیں نہیں ہیں بینائی نہیں آنکھیں ہیں بینائی بعد بچے ہوتے ہیں نا ماد آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دکھائیے ہائے بخاری ایمان اس کے ارب کی کروڑ رات میں لوگوں نے کہا تم نے تو ملت مانی تھی بچہ ملے اور اس کو وقف کرے گی دین کے لیے یہ بچہ تو مندہ ہے گانے سنا کر سام گا اور کلجا سام کے کسی دربار سے نہیں گئی کسی دروازے سے نہیں گئی مسلح مانگا اور اپنے سب کو رب پراخر کو رب کی راہ میں رکھتی اللہ میں نے بیٹا اپنی خدمت کے لیے نہیں مانگا تھا میرے نبی کے دین کی نبی یہ تعینات اپنے چاروں ساتھیوں کے ساتھ سبیر زب تحل رہے ہیں نظر کہنے لگے میں نے دیکھا تو میری آشا کرے بھاگتا میں آپ میں میں نے کہا حضور کی دا روایت سب کو رحمت اللہ ہے دو آدمی نبی کے پاس آئے ایک کچھ عورت کا آدمی اور ایک کچھ مستری کا بار مسئلہ پوچھا کیا پوچھے ہائے ہائے کیا کیا جائے عورت نے مدداری کا احتجاب کیا مزنی مدداری کا انتخاب کیا کرے مسئلہ پوچھا پہلے آؤ کسی آدمی اس نے کہا تو بچے والے کو کہا مستری کے باپ کو کہ چند بھڑے بکریاں اس کو دے دے کیونکہ تیرے بیٹے نے اس کی عزت پہ اس نے کہا جی کا ڈیری نبی کے صحابہ کو پتا چلا ہو رہے کا مطلب تمہیں رد بدلا گیا جاؤ نبی سے جا کے تجربہ میرا یاد رکھنا حریف کو دو لوگ ہیں نبی کے ساتھ اللہ ہو Oh, love it to me. क्या आज بھیا تو مراچی کا بیٹا تو تمہیں سمجھتے دیکھ چلو تھوڑی سی جمہوریت کے تم پاپمان ہو تھوڑی سی آزادی کے تم دین بات ہو تم نے نری کے دین کو بدلنا شروع کر دیا ہے رات کی کتنا ہے جب تک ہماری زبان آزاد ہے پھر تم بھی اس سے بچ سکتے انشاءاللہ پاکستان کے پنوں میں دیہاتوں میں شہروں میں اسی طرح تمہاری چمڑی ادھیرتے رہے گی جب تک کہ تمہیں توبہ نہیں نصیب ہو جاتی یا جب تک تم مر نہیں جاتے انشاءاللہ بچ نہیں سکتے یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے آزاد کی مختلف صورتیں کسی چیز پہ اللہ مولویوں کو بھی آزاد کی صورت میں مسلم کر دیتا ہے یہ بھی یاد رکھو ہم تمہارا محنت کا بھی یاد کرے گا کہ تم نے کس کہتا ہے قرآن میں نہیں قرآن تجھے بتلا بدلاؤ آپ قرآن پڑھ بد بخش نے قرآن کسی سے پڑھا ہوتا کسی پتا ہو تم میرے پاس آتا میں تمہیں قرآن پر بتاؤں میں تجھے یہ بتلاتا قرآن میں کیا ہے قرآن انتلا د کی شعر پر رسول بر رسول بر رسول اور قرآن میں رب نے کیا کہا من یوت اللہ بر رسول کا علاء کمال اور جنت ملے گی تو اس کو جس نے رب کی داد کی کہا نہیں رب کے ساتھ رب کے نبی کی بھی دکھ نہ جنت مل سکتی اس نے نہیں لے کی قدم ہے اللہ کی کتاب کے مطابق ہے رب کی قدم ہے میں اللہ کی کتاب کے اس نے کہا کی آپ نے فرمایا پانچ دو صحابی کو بنایا کہوں ان لوگوں میں ہی جلد جس کا بیٹا کموارا ہے اس کو سو ترے گا مارو اور اس کی بیوی بھی ایسا نشرہ ہر چرہا اگر اس نے فلاح کا احترام کر لیا تو محمد چہودن کے ساتھ سے کنخار کر دو اور فرما یہ کتاب اللہ کا فیصلہ ہو یہ کس کا فیصلہ ہے کیوں کہ ما ماں یت کو با اللہ کیوں ہا؟ اس کی زبان کتاب ہے اس کی زبان نبی کی زبان ابھی ہے عیل کا زبان